نبوت کا جو رحوی ہے اس کی اصل یا تو نبع سے ہے خبر دینے والا اور یا نب سے ہے جس کے معنی بلندی کے ہیں بلند ترین مقام مقام نبوت ہے اس سے اونچا کوئی مقام نہیں لیکن نبوت کے ساتھ رسالت جو اٹیچڈ ہے یوں سمجھیے کہ رسالت اور شہادت گویا کہ نبوت رسالت سے افضل ہے عام طور پر تصور ہمارا یہ ہے کہ رسالت نبوت سے افضل ہے میں اس بات کو تسلیم کرتا ہوں کہ رسالت مقام نزول میں ہے اصل مقام نبوت ہے البتہ یہ کہ جب کسی نبی کو کسی معین جگہ پر بھیجا جاتا ہے اب جاؤ ادھر فرعون جاؤ اب صدوم اور عمورہ کی بستیوں کو آگاہ کرو اور خبردار کرو اور فلاں جگہ پر جاؤ الا عادن اخاہم ہودا جاؤ اب اپنی قوم کو قوم عاد کو خبردار کرو وہ الا سمودا اخاہم فالحا جاؤ قوم سمود کو اے صالح اب جاؤ انہیں خبردار کرو تو یہ در حقیقت مقام نظول میں ہے نبوت رسالت سے افضل ہے اس میں کوئی شک نہیں اور نبوت کا جو رشتہ ہے وہ در حقیقت ولایت اور خلت اور صدیقیت سے ہے وہ کس اعتبار سے جو صرف نبی ہے یہ ذرا غور کیجئے اچھی طرح یہ بڑے اہم مدامین ہے اور رسول نہیں ہے یہ چیز متفق ہے پوری امت کے نزدیک نبوت عام ہے رسالت خاص ہے یعنی ہر رسول تو لازمن نبی ہوگا لیکن ہر نبی رسول نہیں ہے چیزوں کی وجہ سے یہ تصور ذہن میں قائم ہو گیا کہ رسادت افضل ہے افضل نہیں ہے خاص اور عام کی نسبت ہے لیکن در حقیقت نبوت جیسے کہ حضرت ہے یوسف علیہ السلام نبی ہے لیکن اس معنی میں وہ نقشہ آپ کو نظر نہیں آتا انہوں نے نہ تو اپنے آپ کو ماننے کی دعوت دی کوئی مطالبہ نہیں کیا مجھ پر ایمان لاؤ وہ بادشاہ جو ہے جس نے خواب دیکھا تھا اور جس کے خواب کی تعبیر بتانے کی وجہ سے ہی پھر جیل سے نکلے ہیں حضرت یوسف علیہ سلاد والسلام اور پھر چونکہ ایک بہت بڑی کیلیمٹی جو تھی پوری قوم کے اوپر آ رہی تھی اس کے لیے حضرت یوسف علیہ السلام نے ہی اس کا حل بھی پیش کیا ایک بہت بڑا عہدہ بھی قبول کر لیا لیکن بادشاہ تو باہر وہی شخص تھا جو ایمان نہیں لایا کہیں قرآن مجید سے ثابت نہیں کہ وہ ایمان لایا ہاں نیک انسان سمجھا تو حضرت یوسف کو جو کچھ کے کہا تھا جیل کے لوگوں نے یوسف و صدیق ذرا نوٹ کیجئے لفظ صدیق آیا وہاں نبی جو ہے وہ اپنی ایک ذاتی شخصیت کے اندر اس لیے کہ نبوت تو ہو گئی جبکہ اللہ نے وہی نازل کر دی ایک ولی اللہ حقیقی ولی اللہ وہ بنے ہوئے صوفیہ جو ہے یا یہ جو ہمارے ہاں جو قلندر قسم کے لوگ پھرتے ہیں ان کو چھوڑ دیجیے واقعہ اللہ کا دوست ہے اللہ کا ولی ہے اللہ کا خلیل ہے اللہ کا دوست ہے اللہ پر ایمان رکھتا ہے وفادار ہے مخلص ہے یہ شخص اگر وہی اس پر آ تو نبی ہو گیا وہی نہیں ہے تو اللہ کا ولی عبد القادر جیلانی میں اور حضرت یوسف علیہ السلام میں فرق کیا ہے حضرت یوسف علیہ السلام پر نبوت کی وہی آئی ہے وہ نبی ہے باقی شخصیت شخصیت کی اجزائے ترکیبی جو حضرت عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کے ہے وہی حضرت یوسف علیہ السلط کے پاک سیرت پاک تینت سیرت و کردار لوگوں کو حق کی طرف دعوت بھی دے رہے ہیں لیکن اس طرح سے معامور ہو کر نہیں لاؤ ایمان مجھ پر انیر بد اللہ واطی رسول جب ہوتا تھا رسول تو جا کر کہتا تھا اللہ کی بندگی کرو اور میرا حکم مانو مجھے ماننا پڑے گا یہ جیسا کہ کالے سورہ شعراء میں تمام انبیاء کی دعوت رسولوں کی جو آئی ہے انیر بد اللہ واتی اللہ کی بندگی اختیار کرو میری اطاط کو یہ ہے رسالت نبوت کا معاملہ جیسے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی میں نے مثال پیش کر دی یہ چیز بہت زیادہ نمایاں ہو کر آتی ہے سائملٹینیس کنٹراسٹ کے اعتبار سے یہ جو دو بیک وقت تھے حضرت یاحیہ اور حضرت عیسی علیہ مسلاۃ وسلام اور ان کا جو تقابل آیا دو صورتوں میں آیا ہے سورہ مریم میں یہ مکی صورت ہے سورہ آل عمران میں سورہ عال عمران میں حضرت یاہی علیہ السلام کے بارے میں ان کی مدہ، ان کی شخصیت و اور کردار کے بارے میں بہت سے تعریفی کلمات آنے کے بعد آخری بات کیا آئی وہ نبی یم من صحیین <الصَّالِحِين> وہ نبی تھے صالحین میں سے اب ذرا اس نقشے سے نوٹ کر لیجئے صالحین بیس لائن ہے اسی سے عروج کرتے ہوئے نبوت تک انسان پہنچتا ہے نبی یم من صحیح <الصَّالِحِين> اور حضرت عیسیٰ کا ذکر آتا ہے رسول انجلا بنی اسرائیل وہ رسول تھے بنی اسرائیل کی طرف یہی وجہ ہے کہ سب کو معلوم ہے حضرت یا علیہ السلام قتل کر دیے گئے ایک رقاصہ کی فرمائش اور جلد گیا ہے گردن اڑائی ہے کشٹ میں لا کر سر رکھ کر اور وہ بادشاہ کی خدمت بھی پیش, پیش کیا بادشاہ نے رقاصہ کو پیش کر دی یہ نبی ہیں نبی من الصالحین یا خد ال کتاب اب خوا وہ آتے ناحل حکم صبیہ وہ ہنانم مل دکات وکانت و برم بال دہم یقن جبارن آسی جس کی عظمت یہ بیان ہو رہی ہے دنیا میں حال یہ سامنے سے آ رہا ہے کہ ایک آبرو باختہ عورت کی فرمائش کے اوپر بادشاہ وقت نے ان کا جلاد کے ذریعے سے جو ہے ان کی گردر اڑوائی اور تخت وہ تشت میں رکھ کر سر پیش کر دیا لیکن رسولن البنی اسرائیل انہیں قتل نہیں کیا جا سکتا تھا وہ رسول تھے وہ اپوائنٹڈ ہے اس کی بہترین وضاحت میں کیا کرتا ہوں سمجھ لیجئے اس کو کہ جیسے آپ کے یہاں ایک کارڈر ہے سی ایس پی سی ایس پی کارڈر ہے وہ سی ایس پی جس نے کیا ہوا وہ کہیں جا کر لگ ڈی سی ڈی سی منبومری ڈی سی شاہی یہ اس کی اپوائنٹمنٹ ہے نبی جب نبی ہے تو وہ گویا کے وہ نبی کی حیثیت سے کارڈر معین ہو گیا لیکن یہ کہ بہت سے آپ کو معلوم ہو تو سی ایس پی بیٹھے ہوئے او ایس ڈی لگے ہوئے کہیں اپوائنٹمنٹ نہیں ہے یا بیٹھے ہوئے ہیں حکومت وقت جو ہے وہ نے کہیں پر جب فرسیجے ناپسند ہے کسی وجہ سے تو بٹھا رکھا ہے کھوٹے لائن لگایا ہوا ہے لیکن یہ کہ جب اس کو اپوائنٹ کر دیا گیا ہے فلاں جگہ جائیے اب وہ وہاں پر بھائی اپائنٹمنٹ وہ ڈپٹی کمشنر ہے یا کمشنر ہے اور جو شخص بھی ان یونیفارم ہے وہ گویا کی حکومت کی نمائندگی کر رہا ہے جو شخ یونیفارم میں نہیں ہے اس کے خلاف آپ نے کوئی اقدام کیا تو وہ ایک عام بات ہے لیکن فوجی جو یونیفارم ہے, ہے اس کے خلاف آپ نے اقدام کیا ہے تو گویا کہ آپ نے حکومت کو چیلنج کیا رسول گویا کہ معمور من اللہ ہو کر کسی قوم کی طرف جب بھیج دیے جاتے تھے وہ اللہ کو ریپرزنٹ کر رہے تھے آفیشیل پوزیشن کے اندر ان کو قتل کر دینے کا معاملہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں اس کا وعدہ یہ ہے کٹا الل ہو لاگلے بن اللہ نے یہ طے کیا ہوا ہے لکھا ہوا ہے کہ میں اور میرے رسول غالبات یہی وجہ ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے فریاد کی تھی پروردگار انی مغلوب الفنت میں تو اب مغلوب ہوا جا رہا ہوں اب تو ہی انتقام لیں ان سے تو ہی بدلا لیں ان سے تو ہی مدد فرما تو رسول کے لیے اللہ تعالی کی طرف سے نسرت اور اس کا فتح پانا اور اگر قوم نے بحثیت مجموعی اس کو رد کر دیا تو قوم کا ہلاک کیا جانا لازم ہے جیسے کہ قوم ہلاک کر دی گئی قوم ہود ہلاک کر دی گئی قوم سالے ہلاک کر دی گئی قوم شعیب ہلاک کر دی گئی قوم لوط ہلاک کر دی گئی عال فرعت ہلاک کر دیے گئے دی لازم رسول کا انکار کرنے کے بعد اگر بحثیت مجموعی انکار کر دیا قوم نے قوم ملیہ میٹ کر دی گئی نبی نبی کا انکار کر دیا کوئی بات نہیں وہ حساب کتاب وہاں ہو جائے گا اس لیے کہ وہ اپائنٹڈ نہیں ہے وہ تو یوں سمجھیے کہ ایک ولی اللہ ہے جس کے پاس وہی آ رہی ہے اللہ کی طرف یہ فرق ہے نبوت کا اور رسالت کا اور اس کو سمجھنے ہی سے وہ سارے عقدے جو ہیں وہ حل ہوتے ہیں اب ایک آخری بات آپ سے کر رہا ہوں کہ یہ جو مقام صدیقیت ہے اس کے اجزاء ترکیبی جو ہیں وہ سورت اللیل میں بیان ہوئی یہ جو کتاب چاہے جس کا میں نے حوالہ دیا ہے شہید مظلوم اس میں بنیادی طور پر یہ مضامین آ گئے تین اوصاف ایک قسم کے تین اوساف ایک قسم کے یہ سورت اللیل میں بیان ہوئے ہیں. پہلے تو اللہ تعالی نے استشاد قسموں کے ذریعے سے کیا واللیل اذا زا یکشا اذا النہار وما مما خلق زکر ونسا ان نسا یقم آگاہ گواہ ہے یہ رات جبکہ وہ ڈھانپ لیتی ہے گواہ ہے دن جبکہ وہ روشن ہو جاتا ہے جیسے یہ رات کی تاریخی اور دن کی روشنی اس میں جو فرق اور تضاد ہے اسی طرح سے جو اللہ نے نر اور مادہ پیدا کی مرد اور عورت نر اور مادہ ان میں جو فرق و تفاوت ہے اسی طرح کا اے لوگوں تمہاری کوششوں میں تمہاری سی و جہد میں اور تمہارے انجام میں فرق و تفاوت ہے یہ تو قسموں کی صورت میں اشتاد ہے اب آگے فرمایا اما من آکا و تقا و سد قبل حسنا فصن و وہ و سگنا وز بل رسنا فصل تین یہ ہے اوصاف تین یہ ہے جس میں آتا ہے جود ہے سخاوت ہے جو لوگوں کی مشکلات کو دیکھ کر تڑپ اٹھتا ہے جو ان کی مدد کرتا ہے بھوکوں کو کھانا کھلاتا ہے اڑتا اور جس کے اندر تقویٰ ہے کسی کا دل دکھانا نہیں چاہتا کسی کو نقصان پہنچانا نہیں چاہتا کسی پر دسترازی نہیں کرنا چاہتا نہیں کرنا چاہتا اور تیسرا بس ہر اچھی بات کی تصدیق کے لیے ہر وقت تیار ہے اس کے اندر وہ تعصب نہیں ہے عصبیت نہیں ہے ضد نہیں ہے ہٹ درمی نہیں ہے کہ ایک بات کسی نے کہی اور آپ کے دل نے گواہی دی کہ بات صحیح ہے لیکن آپ نہیں مان رہے اس لیے کہ میں مان لوں گا تو اس کی جیت ہو گئی میری ہار ہو گئی نہیں جو بات صحیح ہے جو اچھی ہے عمدہ ہے حق ہے مدلل ہے دل گواہی دے فوراً قبول کرو یہ تین اوصاف جمع ہو جائیں وہ جو اقبال کا مصرہ مجھے یاد آیا کہ یہ چار عناصر ہو تو بنتا ہے مسلمان اسی طریقے سے یہ تین اوصاف جمع ہو جائیں گے تو یہ مقام صدیقیت ہے اور اسی لیے اس سورہ مبارک کا کوئی مام نے لکھا ہے یہ سورہ صدیق اکبر ہے یہ سورت ابھی بکر ہے رضی اللہ تعالی عنہ اتقا سب سے زیادہ متقی شخص وہی ہے جس میں یہ تین اوصاف جمع ہو گئے اور جو تینوں اعصاب سے خالی ہے وہ بدترین مخلوق ہے بدترین خلائق ہے اتا کے مقابلے میں بخلا اتقاء کے مقابلے میں استغنا بے پرواہ اسے فکر ہی نہیں وہ جو بھی کر رہا ہے جہاں بھی ہاتھ پڑ گیا اس نے حاصل کر لیا جس کو چاہاسپائٹ کیا جس پر چاہا ظلم کیا جس کی چاہا حق ترفی کی جس کا چاہ دل دکھا دیا جس کے چاہ عزت پر حملہ کر دیا یہ استغنا ہے کوئی پرواہ نہیں اور مکس زبل حسنا اچھی بات عمدہ بات سچائی اور صداقت کی تقزیب فصن روح نل <لِلْعُسْرَة> تو ہم رفتہ رفتہ تدریجاً سہج سہج اسے الرسرا تک پہنچا دیں گے السرا جہنم بڑی تنگی کی جگہ بڑی سختی کی جگہ یہ ہے اصل میں تین عناصر صدیقیت باقی صدیقیت اور شہادت کا جیسا کہ میں نے ارض کیا منصب رسالت کے لیے لفظ شہادت ہے اور جو لوگ اس تبلیغ میں اللہ کے پیغام کو پہنچانے میں اللہ کے دین کو قائم کرنے میں جو بڑھ چڑھ کر حصہ لیں وہ ہے در حقیقت شہداء اور یہ ہے وہ ترتیب جو ہے مراکب کی قولا کا مال نظینانہ صدیقین و صالحین اب دیکھیے حضرت ابراہیم اور حضرت ادریس حضرت ادریس کے بارے میں تو ہم تفصیل سے کچھ جانتے نہیں پرانے مجید میں ایک جگہ تسکرہ آیا ہے یہ حضرت نوح اور حضرت آدم کے مابین ہیں لیکن یہ ہے کہ بہرحال ان کے کچھ حالات ہمیں معلوم نہیں رفانہ ہو مکان اللہ تعالیٰ نے کو بہت اونچا مقام و مرتبہ انہیں بھی عطا فرمایا اور کوئی تفاصر ہمیں معلوم نہیں حضرت ابراہیم کے بارے میں معلوم سلیم الفطرت انسان شروع ہی سے سوچ بچار غور و فکر کر رہے ہیں یہ کون ہے یہ سورج ہے یہ چاند ہے یہ ستارے ہیں ان کو پوجا جا رہا ہے ان پر غور و فکر پھر توحید تک پہنچ گئے انی وجہ توجہ علی الزیف سماوات ولر حنیف ممان امن المشتقین سلیم العقل سلیم الفطرت انسان یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت ہے اسی لیے ان کو کہا گیا صدیق نبیا نبوت سے پہلے صدیقیت پر فائز ہے جیسے کہ حضرت یوسف کو دیکھنے والے صدیق کہہ رہے ہیں یوسف آئیو صدیق اور جیسا کہ آپ کو معلوم ہے چونکہ نبوت جو ہے عورتوں کو نہیں دی گئی بہت بھاری ذمہ داری ہے یہ نہیں دی گئی لہذا خواتین کے لیے سب سے اونچا مقام کیا صدیقیت حضرت مریم سلام الح کے بارے میں آیا امہو صدیقہ حضرت عیسیٰ کی والدہ یعنی حضرت مریم وہ صدیقہ تھے یہ ہے صدیقیت اور یہ دوسرا معاملہ جو ہے جو لوگ بھاگ دوڑ میں آگے نکلیں و بازو بن جائیں وہ شہداء ہیں اب جو بھاگ دوڑ کرنے والے زیادہ لوگ ہیں ان میں سے آپ کو معلوم ہے حضرت موسا علیہ السلام کا مزاج کیا تھا وہ بہت قبیل جسہ انسان تھے ایک قبطی کے جو ایک کھپڑ لگایا ہے یا مکہ لگایا اس کی جان نکال دی برکس ایک مکے سے نکلا اس کا یہ ان کی کیفیت ہے اور ان کا معاملہ وہ سوچ بچار غور و فکر کی کوئی رودات قرآن مدین میں نہیں آئی ان کے بارے میں وہ تو اصل میں جا رہے تھے رات کے وقت جب واپس آ رہے تھے تو شدید گرمی سردی اور شدید جو ہے اندھیرا دور سے کہیں آنکھ نظر آئی شاید کوئی کٹیا ہے اس میں کوئی چراغ جل رہا ہو تو وہاں جائیں گے تو چلیے راستہ بھی معلوم ہو جائے گا راستہ بھی نظر نہیں آ رہا ہے اور نہیں تو کچھ قبض ہی لے آؤں گا وہاں سے جذبہ لے آؤں گا کوئی کوئی چنگاری تھوڑی سی آگ لے آؤں گا تاکہ آگ جلا کے تم لوگ آگ تاپو اپنے گھر والوں سے کھا یا ٹھہرو میں آتا ہوں ذرا بلا لیا گیا, گیا گئے تھے آگ لینے کو مل گئی نبوت کہاں محمد الرسول اللہ کا معاملہ ہے وہ مراقبے وہ غور و فکر وہ سوچو بچار وہ غارے ہرا کے اندر جا کر بیٹھنا کئی کئی دن متواتر غور و فکر ہو رہا ہے کان اصفت و تاب بو دہی فضار ہیرا اعتبار غور و فکر ہو رہا ہے ان دونوں میں جو فرق ہے وہ آپ کو سمجھ میں آ گیا تو حضرت بوسا کے بارے میں فرمایا گیا رسولا نبیا یہاں رسول شہید کے معنی میں ہے کیونکہ ان دونوں الفاظ میں بڑی گہری مناسبت ہے یہ گویا کے مزاجن شہدا میں سے ہے اور اسی لیے یہاں سے ہو کے نبوت تک پہنچے ہیں یعنی دوسرا جو بازو آپ کو نظر آ رہا ہے صالحین اور شہادت سے ہو کر رسالت اور پھر نبوت یہ گویا کہ یہ ہے رسولن نبیہ یہی معاملہ جو ہے حضرت اسماعیل کا ہے علیہ السلاط وسلام حضرت اسماعیل کے بارے میں بھی آپ نے وہی واقعات پڑھے ہوں گے جو حضرت حمزہ کے میں آپ کو سنا چکا ہوں دو مرتبہ کا تو واقعہ یہ ہے کہ حضرت ابراہیم چل کر آئے ہیں کہاں وہ فلسطین سے چل کر آئے ہیں اپنے بیٹے سے ملنے کے لیے اور کئی دن مقیم ہے لیکن بیٹا جو ہے وہ تو شکار کے لیے نکلا ہوا ملاقات نہیں ہوئی بیوی کی ایک بات جو ہے چونکہ بیوی نے کچھ شکوہ کیا بڑی تنگی ہے حالات اچھے ہمارے نہیں ہیں تو جاتے ہوئے کہہ گئے کہ جب آئیں بیٹے میرے اسماعیل آئیں تو کہہ دینا کہ گھر کی چوکھٹ بدل دو وہ بیوی کے جو شاقی ہے وہ در حقیقت اس لائق نہیں ہے کہ تمہارے گھر میں رہے آئے ہیں انہیں بتایا گیا ان کا ٹھیک ہے میرے والد جو ہے حکم دے گئے تمہیں طلاق دیں تمہیں, تمہیں طلاق ہے لیکن یہ کہ وہی وہ سیر و شکار وہ جو معاملہ غور و فکر کہاں ابراہیم کی شخصیت کہاں اسماعیل کی شخصیت ان کو کہا گیا رسول النبیہ یہ بات جو ہے آپ بھی اپنے طور پہ تحقیق کر لیجئے کس نے اس پر بحث کی ہے صدیقن نبیہ رسول النبیہ عہد حاضر کے ایک بہت بڑے مفسر ہے جب میں نے ان سے کہا سوال کیا میں نے کہا دو رسولوں کے بارے میں آیا صدیقن نبیہ دو کے بارے میں آیا رسول النبیہ کہ آیا ہے رسول النبیہ کہیں میں نے کہا جی ہاں آیا ہے اور سورہ مریم میں آیات پڑ کر اس لیے کہ وہ قلت تدبر آدمی وہاں سے گزر جاتا ہے یہ کیا مانی ہے رسول کے بعد نبی نبی کے بعد رسول ہوتا ہے نبوت پہلے ملتی ہے رسارت بعد میں ملتی ہے تو یہاں اصل میں رسول در حقیقت شہید کے معنی میں استعمال ہوا ہے اور ان کی وہ جو شخصیت کی ترکیب ہے عناصر کے جو ترکیب ہے اس کی وہ ہے در حقیقت کہ ان کا کچھ اور مزاج ہے ان کا کچھ اور مزاج ہے ایک طرف رکھی ابو بکر اور عثمان کو رضی اللہ تعالی یہ صحابہ کرام میں سے صدیقین ہیں سب سے چوٹی کے دوسری طرف حمزہ اور حضرت عثمان حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ یہ صحابہ میں شہداء کی بہت نمایاں مثال ہے ادھر جائیے تو ابراہیم اور ادریس یہ صدیقن نبیا ہیں اور موسا اور اسماعیل یہ رسولن نبی بس یہ وہ حقائق ہیں جو میں چاہتا تھا کہ آپ حضرات کے سامنے واضح ہو جائیں رسول نبی نو صدیقی نو مِنَ النَّبِيِّينَ صالحین و وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ کا رَفِيقًا البتہ ایک بات رہ گئی وبادہ یہ خیال ہو کہ خواتین میں حضرت مریم سلام العلحہ وہ صدیقہ اس امت میں بھی کوئی ہے تو نوٹ کر لیجیے اگرچہ عام طور پر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ نفظ صدیقہ استعمال ہوتا ہے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ میں اس پر اس وقت بحث نہیں کرنا چاہتا حضرت عائشہ حقیقت دوسرے نسل سے متعلق ہے چاہے وہ حضور کی زوجہ محترمہ ہونے کی حیثیت سے امر مومنین ہیں عمر کے اعتبار سے نوٹ کیجئے جیسے میں فرق کو تفاوت کیا کرتا ہوں کہ حضرت علی کا تقابل یا موازنہ کرنا ابو اور عمر اور عثمان سے یہ در حقیقت جس کو کہتے ہیں قیاس مال فارق یہ تو نوعیت مختلف ہے ابو بکر عمر عثمان یہ تینوں حضور کے تقریبا ہم عمر لوگوں میں سے حضرت ابو بکر دو ڈھائی برس چھوٹے حضرت عمر چھ برس چھوٹے اور حضرت عثمان اسی طریقے سے اتنے ہی کچھ وہ چھوٹے پانچ برس چھوٹے یہ تھے ساتھی جن کو آپ کہتے ہیں کہ جو دست و بازو بنتے ہیں اور ساتھی بنتے ہیں برابر کے ہوتے ہیں جو کسی قوم میں یا قبیلے کے اندر جو بزرگ کہلاتے ہیں غالباً یہ مشران کہلاتے ہیں یہ پٹھانوں کے ہاں یہ مشر لوگ جو ہے بڑے لوگ حضرت علی تو دوسری نسل کے آدمی ہیں بہت فرق و تفاوت ہے عمر کا تو ان کے ساتھ ان کا تقابل جو ہے اگرچہ اپنی شخصیت کے اعتبار سے میں نے یہ مضمون لکھا تھا اگرچہ یہ زیادہ عام نہیں ہو سکا ہے کہ جس کو میں نے کہا تھا ایم بی ورٹ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ کرام میں ایم بی ورڈ شخصیت حضرت علی کی ہے رضی اللہ تعالی عنہ جامعیت کے اعتبار سے وہ مقام اور ہے لیکن کمیت کے اعتبار سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو ان تین کے آس پاس بھی نہیں آتے اگرچہ چوتھے ہیں میرے نزدیک چوتھے نمبر پر صحابہ میں حضرت علی ہے ابو بکر عمر عثمان تر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی طرح کا معاملہ حضرت عائشہ کا ہے صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام بہت بلند ہے فوقائے صحابہ میں سے ہیں حضور کی محبوب زوجۂ محترمہ ہیں سب کچھ ہے لیکن صدیقیت قبرا کے مقام پر حضرت خدیت القبرا فائز رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی لیے ان کے نام کے ساتھ کمرہ لگ گیا ہے صدیقت القبرہ بالکل وہی اوساف وہی دولت جس طرح حضرت ابو بکر نے حضور کے قدموں میں اپنی ساری دولت نشاور کر دی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی اپنی پوری دولت جو ہے حضور کے قدموں میں ڈال دی جہاں چاہیے جس طرح چاہیے استعمال کی دی. تصدیق میں جیسے حضرت ابو بکر کو ایک لہجہ نہیں لگا ہے ایسے ہی حضرت بلکہ ہی فیصلہ کرنا مشکل ہے کہ پہلے ایمان لانے والے ابو بکر ہے کہ حضرت خدیجہ ہے میں تو داوض سے کرتا ہوں کہ خدیجہ ہے سب سے پہلے تو وہ ہے. اس لیے کہ غار ہرا سے اتر کر حضور کی طبیعت پر وہ جو کیفیت تھی اس وقت خوف کی سی لرزہ تاری تھا تو آ کر تو اپنی زوجہ محترمہ کو بتایا ہے پہلا تجربہ کیسے ممکن ہے کہ پہلے جا کر آپ نے اپنے کسی دوست کو یا حضرت ابو بکر کو بتایا ہوتا گھر آئے ہیں سیدھے زمے اور اس وقت تسلی دی ہے نہیں اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا یہ جو تصدیق ہے وہ حقیقت بہت اونچا مقام حضرت حضیت القبرا کا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو کی ہم پلہ شخصیت وہ ہے بہرحال یہ آیت مبارکہ جو ہے اس اعتبار سے بلزین عامن بلاہ ورسول اللہ کہم صدیق شہدا اور اندر افسوس یہ ہے کہ کچھ اضافی مضامین آج زیادہ بیان ہو گئے اس آیت کے کچھ پہلو ابھی باقی ہی رہ گئے ہیں وہ انشاءاللہ اب اگلے سیشن میں ہفتے کے روز بیان ہوں گے بارک اللہ علی وم فل قرآن راضیم و نفانی ویا کم بلآیات